ذمہ دار جمیت میرے محترم دین بھائی اور قابل احترام عاب بہت ہی مختصر سے وقت میں اہل حدیث اور ایم اربا چار امام اس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگرچہ اس عنوان پر بہت کچھ کہا گیا ہے اور عموماً ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ادا کہ فن ارد رتن کا علم این ابھی آپ نصیحت کیجئے نصیحت کرنا تذکیر اہل ایمان کے لیے نفع کا باعث بنے گا بعض اوقات ایک چیز بار باقاعد دہرائی جاتی ہے تو دل میں پختگی کے ساتھ بیٹھتی ہے اور اس کا سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے اہل حدیث نئے لوگ نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی بات مانی جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترتیب نہ دی جائے زندگی گزارنے کے لیے چاہے نماز کا مسئلہ ہو دیگر عبادات ہوں یا رہن سہن کا معاملہ ہو ان تمام امور میں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوا نمونہ بنائے آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارے آپ کی پیروی کرے آپ کی طباع کرے پہلے حدیث کی دعوت یہی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں دین پر چلنے کے لیے بلکہ زندگی کے دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں اس لیے کہ یہ اصل اور مصدر اور دلیل اس کے بالمقابل شخصیتوں کو ترجیح دینا قرآن کی بات کے مقابلے میں حدیث کی بات کے مقابلے میں کسی عالم کی کسی شخص کی کسی حاکم کی کسی کی بھی بات کو ماننا پیر کی بات کو ماننا سردار کی بات کو ماننا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے لہذا ایک انسان کے لیے ایک طرف یہ ضروری ہے کہ وہ علماء کی قدر کرے اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علماء کی بات اور ان کی ذات کو اتنا زیادہ اونچا نہ کر دے کہ وہ رسول کے برابر ہو جائیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں کبھی تفصیر ہوتی ہے کوتا کہ ایک انسان علماء کی اماں کی جن لوگوں نے دین کی خدمت کی مسلمانوں کے لیے دین کے لیے محنت کر کے علوم کو جمع کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان ان کی شان کو نہ جانے ان کا احترام نہ کرے ان کی شان میں گستافیاں کرے یہ بھی غلط ہے یہ تقسیر ہے یہ کوتای ہے دوسرے یہ کہ ایک انسان ان علما اور علماء فقاح کو اتنا زیادہ چاہے کہ ان کی محبت میں اندھا ہو کر دلیل سے آم بن جائیں ان کی تعظیم اتنی کریں کہ رسول کا مقام بھول جائے ان کی بات کو اس طرح سے اپنے سینے سے لگا لے کہ قرآن و سنت اس سے چھوٹ جائے یہ غلو ہے یہ حد پار کرنا ہے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل علم کا احترام کریں ان سے محبت کرے ان کی بات سنیں ان کی باتوں میں غور کریں اپنے آپ کو ان کی تعلیمات کے مطابق بنائیں لیکن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخصیت دلیل سے اونچی نہیں ہوتی دلیل کو شخصیت کے مطابق نہیں بنایا جاتا ہے شخصیت کو دلیل کے مطابق بنایا جاتا ہے میزان شخصیات نہیں ترازو شخصیتیں نہیں ہیں ترازو دلیل قرآن و سنت ہاں اگر شخصیت ہو سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور مجموعی طور پر صحابہ لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک طرف اربع ام اربا امام ابو حنیفہ امام الشافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل ارم اللہ ان کا احترام کریں دوسری طرف اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے جو دین کی خدمات کی ہیں ان کا اعتراف اور احترام اور ان سے استفادہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ یاد رکھے اگر ان کی کوئی بات ایسی ہو جو قرآن و سنت سے ٹکرا دی ہو آپ اس کو نہ لیں اس لیے کہ ایسے وقت میں یا تو اس کو قرآن و سنت کو لینا ہے یا تو امام کی بات کو لینا ہے یا دوسرے الفاظ میں کہیں یا تو امام کی بات کو چھوڑنا ہے یا اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑنا ہے لہذا مومن کے لیے حسن انتخاب یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو کبھی نہ چھوڑیں اللہ تعالی فرماتا ہے اما آتا تم رسول بخو دو تمائن ہوں جو کچھ کی رسول تم کو دیں اسے لے لوں اور جس سے روک دیں جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤں معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ رسوم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں اس سب کا قبول کرنا یہ اللہ کا حکم ہے ایک آدمی اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس میں سے کوئی ایک بات بھی جانتے بوجھ پہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ اللہ کے حکم کی نا فرمانی بلکہ اگر انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے لہذا ایک انسان کے لیے ایک طرف اہل علم کا احترام ہے دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کا احترام ہے ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کو نویں یہی دعوت اہل حدیث کی ہے اہل, اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے کہ علماء کو چھوڑ دو علم کو چھوڑ دو پپا کو چھوڑ دو اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اہل حدیث علماء جتنی کتابیں لکھتے ہیں ان میں یا جتنے مدارس میں پڑھاتے ہیں ان میں اہل علم کا حوالہ نہیں دیتے ان علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے نہیں پڑھاتے جو معروف علماء ہیں علم اربا ہیں ان کی بات ان کی کتابیں ان کے علم سے استفادہ اہل حدیث کیا نہیں ہوتا لہذا یہ بات کہنا کہ اہل حدیث ایم عربا کو نہیں مانتے ہیں غلط یہ بات کہنا کہ علم اربا کی شان میں گزراخی کرتے ہیں یہ بات غلط ہے یہ کہنا کہ ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں یہ بات غلط ہے اس اعتبار سے کہ اربا کی بات ہم مانتے ہیں ہاں لیکن یہ اصول جو اللہ نے ہم کو دیا اس کو نظر انداز کر کے تو کسی کی بھی بات نہیں مان سکتے ہیں. والدین اگر کوئی ایسی بات کہہ دیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو اس اولاد کو اس بات کے نہ ماننے پر ماں باپ کا نافرمان نہ نہیں کہا جائے کہ نہیں مانتا ہماری بات کو کیوں کیا کہتے ہیں آپ چیز کہتے ہیں آپ کی بات قرآن سنت سے کتراتی ہے یہ ناپرمان نہیں ہے خالق کی ناپرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی علم اربا اللہ کے رسول کے خلاف بتاتے ہیں اتنے بڑے ہو کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے کی خلاف کیسے بتائے کسی بھی امام کے بارے میں ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ انہوں نے جان کے بوجھ کے کوئی ایسی بات کہی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہے لیکن ہر عالم ہر جانکار کچھ جانتا ہے تو کوئی بات اس سے رہ بھی جاتی ہے ضروری نہیں کہ ایک آدمی سارے علم کا احاطہ کر لے موسا علیہ السلام سے خود پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون اپنا نام بتایا اس لیے کہ دوسرے کو جانتے نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک اور بندہ ہے تو ایک انسان کو بعض باتیں معلوم نہیں بھی ہوتی بعض باتیں معلوم ہوتی ہیں لہذا بڑے بڑے اما ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا اعتراف کیا اس کو نہیں معلوم امام مالک سے کئی سوالات پوچھے گئے انہوں نے تقریباً آدھے بلکہ پونے سے زیادہ سوالات ان کے جواب میں کہا در نہیں جانتا ایسا کئی علماء سے ہم کو ملتا ہے کیوں اس لیے کہ نہیں جانتا ہے کا مطلب نہیں جانتا ہے کیا عالم ہونے کے لیے کیا امام ہونے کے لیے فقی ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ساری باتوں کو جانے یہ کسی بھی عالم نے نہیں شرط پتھر کسی بھی امام نے کسی بھی عالم نے یہ شرط نہیں بتلائی کہ امام ہونے کے لیے ساری باتوں کا جاننا ضروری ہے کسی نے بھی, بھی نہیں بتلایا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے پوچھا کہ بتائیے زمین میں سب سے بہترین زمین کون سی ہے اور سب سے بہترین زمین کون سی ہے آپ نے کہا جبری میں نے یاد جب تک کہ جبری سے میں معلوم نہ کروں تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایک عالم کا اونچا مقام جہاں اس کے علم سے ہوتا ہے وہی اپنی لعلمی کے اعتراف سے بھی ہوتا ہے ایک عالم اپنی طرف سے بنا کے پیش نہیں کر سکتا وہ وہی بولتا ہے جو ہے لہذا عیمہ کی زندگی آپ دیکھیں انہوں نے اشتہاد کیا انہوں نے بتایا کہیں یہ بھی بتایا کہ میں نہیں جا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں نئی معلوم تھیں بعد میں ان کے شاگردوں نے ان کی بعض بات باتوں سے اختلاف بھی کیا اگر ایک امام کے شاگرد ان سے اختلاف کر کے ان کے دشمن نہیں تو پھر اہل حدیث کسی مسئلے میں ان سے اختلاف کرے اور ان کا احترام کرے تو دشمن کیسے ہو گئے محض اختلاف سے اگر کوئی کسی کا دشمن بن جاتا ہے تو کیا چاروں اماموں کے اختلاف نہیں ہے کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں علمی اختلاف علماء میں ہوتا ہے اس سے دشمنی پیدا نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ عوام ہیں جو علمی اختلاف اور دشمنی اور جھگڑوں میں فرق نہیں کر پاتی ہے لہذا نادانی میں بہت سارے لوگ اہل حدیث کا کسی مسئلے میں اگر علم اربا سے اختلاف ہو جائے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اماموں کے دشمن ہیں اماموں کو نہیں مانتے اماموں کی شان میں کرتے ہیں جس معاملے میں ہم کو علم نہ ہو اس میں بولنے سے بہتر خاموشی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر جملے کا حساب رکھے کیونکہ ہر جملہ جو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ جہاں لکھا جاتا ہے لہذا ایک آدمی کے لیے اہل حدیث کے بارے میں بولنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ سوچے بغیر سوچے بولنا انسان کے لیے دنیا میں ندامت اور آخرت میں مصیبت کا ذریعہ ہے بہرحال چونکہ ہمارا موضوع اہل حدیث اور علم اربا ہے جیسا کہ شیخ محترم نے سے پہلے ابا المنصورہ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا اس حدیث سے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت جس کی اللہ کی طرف سے حفاظت اور نصرت ہوگی آپ نے بتلا کہ ایک گروہ ہوگا کچھ لوگ ہوں گے ایک جماعت ہوگی اقا جن کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور سارے لوگوں کی مخالفت کے باوجود بھی وہ حق پر قائم اور اہت باطل پر غالب رہیں گے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ علما نے اس بارے میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً میری امت پہ ایک گروہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ کے حکم پر قائم رہے گا اللہ کا جو حقیقی دین ہے جو اللہ کا دیا ہوا اس پر قائم رہے گا ان کا ساتھ چھوڑنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے یہاں تک کہ قیامت آ جائے اللہ کا حکم اللہ کا امر قیامت کا آ جائے وہ باہر اور وہ لوگوں پر غالب ہی رہیں گے پہلے باطل پر وہ غالب رہیں گے ان کا ساتھ چھوڑنا ان کو کمزور نہیں کرتا ان کی دشمنیاں ان کی مخالفت ان کے کام کو روکے گی وہ ہمیشہ غالب رہیں گے اس لیے کہ وہ دلیل پر دلیل پر قائم رہے بی امر اللہ قائمتن بی امر اللہ جو اللہ کے امر پر قائم رہے اللہ تعالی کی نصرت اس کے ساتھ ہو جانتی ہے لہذا اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا اس حدیث کے سلسلے میں امام الباری رحم اللہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ رہے گا وہ کون لوگ ہیں امام الباری رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی اصحاب حدیث میں جو بات آیا ہے کہ ایک گروہ رہے گا اس سے مراد اصحاب الحدیف میں ہے شب اسحاب الحدیف میں خطیب البغدادی نے امام البخاری کا قول ذکر کیا ہے امام بخاری کے رائے میں ان کی تحقیق میں ان کے فہم میں یہ جو جماعت ہے جو حق پر قائم رہے گی یہ اصحاب الحدیف امام احمد ابن حمبل ان کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے انہوں نے حدیث بیان کی امام احمد ابن حنبل میں اور کہا اگر اس گروہ سے اس جماعت سے مراد اصحاب الحدیث حدیث والے نہیں ہیں تو پھر میں نے جانتا کون ہوں اس سے مراد تو استاب الحدیث اگر یہ نہیں ہے تو پھر اور کون تو معلوم یہ ہوا کہ امام احمد حنبل جو چاروں اماموں میں چوتھی امام ہے اعتبار سے حدیث فنی اعتبار کے نام نہیں ہے منہجی اعتبار سے اس کو یاد رکھیں اور سمجھیں اس کو اصحاب الحدیث اصحاب التفی اصحاب التحر اس طرح سے احلطفسی احل الفطر احل الحدیب یہ اس طرح سے نہیں ہے یہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں لیکن اگر آپ اہل الحدیث سے مراد صرف حدیث پڑھنے پڑھانے والے محافظین کو لیں تو کیا مفصرین اور فہٰ نہیں ہیں جو حق پر قائم ہیں اور ہمیشہ غالب رہے ہیں یہ میدان عمل کے اعتبار سے نام نہیں ہے یہ پورے منہج کے اعتبار سے نام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم رہے ہیں اگر آپ اس سے مراد محدثین کو خاص کرتے ہیں تو اپنے آپ اس میں سے مبصرین اور فکا تو نکل گئے جن کو بچانا چاہے وہی نکل گئے اس میں فکہ بھی ہیں اس میں مبسرین بھی ہیں اس میں اصول اور کے جاننے والے اور ان کے ماہرین سب آتے ہیں تو ہماری جو تاریخ ہے اس میں سب آتے ہیں اس حدیث کی فکیلت میں پہلے حدیث جو تاریخ بتاتے ہیں جو مراد بتاتے ہیں اس میں سارے لوگ آتے ہیں لیکن بعض دونوں کا کہنا ہے بھائی آپ اہل حدیث کہاں سے نام نکالے اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے محدث ہم کہیں گے کہ اگر آپ نے محدثین کو اس سے مراد دیا حدیث سے تو آپ کو کہاں پر غلم کرو گے آپ ان کو اس میں سے نکال دو گے اہل حدیث کی تاریخ اور ان کی تاریخ یعنی اس سلسلے میں تعین میں سب آ جاتے ہیں کے اور ایک اجتماعی نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کا امر جاننے کا طریقہ کیا ہے ایک انسان اگر معلوم کرنا چاہتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے من عمل امرہ علیہ امرو نام جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہیں ہے من من امرنا ما جو ہمارے اس امر میں ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو نہیں کہ ورن ہو جائے تو یہ امر سے مراد وہ دین وہ اصل ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس امر کے اس دین کے معلوم کرنے کا راستہ کیا ہے خواب الہام آپسی مباحث یعنی گفتگو مناظرہ اس دین کے جاننے کا نام کیا ہے طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ ہے کہ ایک انسان اور عام و سنت کی طرف وجود کرے العقی اللہ و رسول فعین طل فعین اللہ اللہ تعالیٰ نے دو بنیادیں بتلائیں جن کا قبول کرنا ہے لا لاظم اللہ کی پرما برداری کرو اور اس کے رسول کی اور اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں آپ اس بات کو قبول نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ کی بات رسول کی بات تو یہاں پر جو تعریف ہے اہل الحبیب اس میں صرف محدثین نہیں آتے محدثین بھی آتے لیکن وہ جو دو بنیادی اصلیں دین کی ہیں قرآن اور سنت اور ان دونوں کا نام جو ہے یہ حبیب اس اعتبار سے حدیث قرآن اور سنت کا التظام کرنے والوں کو کہا جاتا ہے جن میں مفسرین بھی آتے ہیں اور محتسین بھی آتے ہیں تو اہل حدیث کی جو تعین اور تاریخ ہے اس کے اعتبار سے دوسرے الماوس میں آتے ہیں عالی مدینی جو بڑے محدث گزرے ہیں وہ بھی اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں پاس ہم کو یہ ہوگا کہ بھائی دیکھیں یہ تو اصحاب الحدیث کہہ رہے ہیں آپ تو حضر حدیث ہو وہ دوسرے ہیں آپ دوسرے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا کہیں تو علی ابن مدینی جو امام الباری کے اشاعد ہیں ان کا کہنا ہے حدیث ذکر کی لاتذ امتیرین عال پر رہیں گے غالب رہیں گے کہتے ہیں دا گرو من صاحب ان کی مخالفت کرنے والے یہ کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے کہتے ہیں کہ ہوم اہل الحدیث یہ اہل حدیث اس کو امام خطیب البغدادی نے شف اصحاب الحدیث میں ذکر کیا تو چاہے آپ اصحاب الحدیث کہیں یا آپ اہل الحدیث کہیں ایک ہی بات ہے اصحاب الجنہ کہیں یا اہل الجنہ کہیں ایک ہی بات ہے جنت والے حدیث والے جو لوگ اپنی رائے لوگوں کی رائے خواب اور کش اور اضام اور اس طرح کی جتنی چیزیں لوگ مانتے ہیں ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات حدیث ان حدیث کتاب اللہ سب سے بہترین بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے اللہ کی بات تو اللہ کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کو ترجیح دے کی اہلیہ حدیث اور یہی موقف اور یہی بات اماموں کی وہ یہی دعوت دیتے تھے آئیے دیکھتے ہیں سلسلے میں اماموں نے کیا کہا امام ابو یوسف جو امام ابو ہنی پر رحمت اللہ کے شاگرد ہیں اور خاص شاگرد ہیں اور مانا جاتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک ان کے فتوا ان کی تعلیمات انہی کے ذریعے عالم میں عام ہیں یحیہ نمائن ان کے بارے میں کہتے ہیں کان ابو یوسف القو یو خب و اصحاب الحدیث ومیر اللّہ امام ابو یوسف ان کا معاملہ یہ تھا کہ اصحاب الحدیث سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی طرف مائل ان کی طرف مائل اس زمانے میں بھی دفد استعمال ہوتا تھا تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے اس کا ذکر کیا امام شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علیہ الحدیث حدیس سے چمتے رہو اس لیے کہ اکثر وہی لوگ صحیح ہوتے ہیں الناس لوگوں میں زیادہ صحیح وہی ہوتے ہیں میں رہا شاہ بھی انت اللہ بحمان الوداع البدایہ نہایا میں ابن قطع نے اس کو ذکر کیا اسی طرح سے امام ابا نے امام احمد ابن اب وقت کم از کم افسری بتا دیا ورنہ ہر چیز کو سمجھ سکتے تھے امام احمد ابن حمبل کے بارے میں ابن نترمیہ رحمت اللہ سماتے ہیں وہ امل امام و احمد وہ ام المام امام اب نتمیا کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے وہ تو حمبل ہی اچھا جن کی وجہ سے ان حمبل ہی کہا جا رہا ہے وہ ان کے امام جن کو کہہ رہے ہیں لوگ ان کے بارے میں امام ابنتمیا کا کہنا کیا ہے کہتے ہیں وہ امل امام احمد جہاں تک کہ امام احمد کا معاملہ ہے فقار حدیث جہاں تک کہ امام احمد کا تعلق ہے ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث کے مذہب پر تھے امام احمد خود اہل حدیث تھی تو اگر ابن تیمیہ ابن تیمیہ حمبل ہیں وہ خود اہل حدیث کیونکہ امام احمد ابن حنبل کا منہج اور ان کا مسلط اور مذہب کیا تھا وہ اہل حدیث تھے منہاج السنت نبویہ میں ابن تیمیہ نے بات کری ہے اسی طرح سے اماموں کی خود تعلیمات آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ اور رنت العلیہ کے بارے میں ابن عبدین کہتے ہیں سخام القول ادا سخ الحدیت کو وہ مذہبی امام ابو حنیف رحمت العلیہ سے یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائیں تو وہی میرا مذہب ہے جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے ربد المختار کے حادثے میں ابن آبدی نے بات کہی اس میں بعض ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ کہتے ہو نا کہ امام صاحب کے پاس ضعیف حدیث تھی اس زمانے میں ضعیف تھے ہی نہیں امام صاحب کا سارا جو مسلک ہے وہ صحیح حدیث پر مبنی ہے ضعیف حدیث بہت بعد میں آئیں امام صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے معلوم کے ان کے اپنے زمانے میں بھی حدیثیں صحیح اور ہوا نو کیوں کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو میرا مزہ وہی ہے تو معلوم میں حدیثیں اور صحیح حدیثیں ہوا کرتیج اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اہل حدیث ہو آپ تو صرف صحیح حدیثوں کو مانتے ہو اصل اہل حدیث تو ہم ہیں صحیح تو صحیح ہم ضعیف کو بھی مانتے ہیں تو ایسے لوگ جو اتنا بڑا دل کریں وہ امام ابونی پرن تلا کو دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے صحیح حدیث جب ہو تو میرا مذہب اس پر مبنی ہوتا ہے یہی منہج اہل حدیث کا ہے کہ اپنے تمام مسائل کے سلسلے میں وہ بنیاد اور مسلر وہی حدیثوں کو نہیں بلکہ صحیح حدیثوں کو بنائے اسی طرح سے امام اشاد رحمت کا قول بھی دیکھ لیجیے کہتے ہیں اضافہ الفدیت کا وہ مذہبی وہ اضافہ بقول بخول جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مطلب وہی ہے اور اگر کوئی حدیث صحیح ہو جائے صحیح ثابت ہو تو میری بات کو دیوار پر پٹاخو دی. میری بات کو دیوار پر دیمار. یعنی ایسی بات جو اس کے مقابلے کیونکہ ایک عالم سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ کہے کہ نبی کی بات چھوڑو میری بات مانو انہوں نے بات نہیں کہی تو جو جی اماموں نے جو بات سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہماری ایسی بات میں معلوم پڑے ٹکرا تھا تمہارے پاس حبیث ہو جائے ہماری فرماتے ہیں اجمع المسلمون مسلمانوں کا اس بات پر اجمع ان من له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اتفاق سب ایک رائے ہیں اس بات پر کہ جس انسان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائیں اس کے لیے بالکل بھی حلال نہیں کہ وہ کسی کے قول کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں سمجھیں اسے. کہہ رہے جس انسان کے لیے یہ صرف فہرا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے بھی کہہ رہے ہیں بعض لوگ کیا کہتے ہیں نہیں nah, بھائی ہم اتنا کہاں سمجھ آتے ہیں سنت کیا ہے کیا نہیں عالم علماء بتائیں گے ٹھیک ہے عالم علماء بتائیں گے لیکن آپ کو بھی تو سوچنا پڑے گا اس لیے کہ عالم علماء میں بھی تو چننا پڑتا ہے آپ کو آپ بھی تو کوئی ایک جماعت تو ہے نہیں دنیا میں تو آپ کیوں کہتے وہ عالم صحیح نہیں عالم صحیح اگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں تو آپ کی دنیا پر کہیں لہٰذا ایک انسان کو اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا پڑتا کہ کیا صحیح ہے کیا سمجھے ہر عالم کی بات تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے تو یہ جو تفریق کر رہا ہے وہ کس بنیاد پر ہے پیدائش کی بنیاد پر بھائی میں پُلانے گھر میں پیدا ہوا لکھ کے ان کی بات مانوں گا یہ بنیاد اسلام میں بھی ہے میں فلانے علاقے میں رہتا ہوں وہاں کی علماء کی مانوں گا اور سنت میں علاقائی بنیاد ہے کیا بنیاد ہے جس بنیاد پر ایک آدمی بات کو لے اور چھوڑے हमारे پاس اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے بہتر کوئی بنیاد ہے ہم فلانے علاقے والے ہم فلانے خاندان کے ہم वाले کے ماننے والے یہ بنیادیں ہیں اس کی بنیاد پر ایک آدمی بات کو لے اور نہ لے یہ بنیاد نہیں لہذا کہتے ہیں کہ جس مسلمان کے سامنے یہ واضح ہو جائے یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا سیکھے چاہے وہ فقی ہو غیر فقی ہو کوئی بھی ہو واضح تو ہوا نہیں اس کے ضروری ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ فلاں فلاں کی وجہ سے کسی شخص کی وجہ سے وہ اس سنت کو چھوڑ دے معلوم ہی ہوا کہ کسی شخص کا قول چھوڑا جا سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, کی سنت نہیں چھوڑی جا سکتی ہے یہ کس کا قول ہے امام شافی کا اہل عدیظ کچھ الگ بول رہے ہیں سوال ہی ہے کہ اہل عدیظ کیا بول رہے ہیں پھر بھائی اہل حدیث مجرم کسی بات کے بولنے کی وجہ سے ہیں جو اتنے بڑے امام ہیں تو اگر اہل حدیث کو مجرم بنا رہے ہیں تو بھی وہ بھی جرم کے کٹہرے میں آ رہے ہیں ان کی بات وہی ہے جو اہل حدیث کی ہے اہل حدیث ان کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں جس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث اس وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بالمقابل کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے اس لیے انہوں نے بات کی. تو یہ جو بات میں ان کی نقل کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ ان کی بات کی بنیاد پر ہمیں سمجھیں قرآن سنت میں اصل اس کی موجود ہے قرآن سنت میں اس کی بنیاد موجود ہے کہ نئے لا تو تدیم و بین رسول ہی و طلبہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو نہ کسی اور کو بڑھاؤ اللہ سے ڈرو اللہ نے ڈرائ رسول کو نہیں چھوڑ سکتے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے لہذا لہذا یہ تعلیمات امام مالک رحمتہ اللہ کی بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں امام مالک کے ہنتجار فرماتے ہیں انما نما ان بشا اوقتی و عصی فن میں تو بس ایک بشر ہوں انسان ہوں امام مالک کہاں کے ہیں مدینہ کے ہیں مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہیں امام مالک کہتے ہیں انما نما بشر میں تو بس ایک بشر ہوں ایک انسان ہوں اوقتی و میری باتیں خطا بھی ہوتی ہیں باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں رأی میری رائے میں میرے اشتہاد میں میرے پتوے میں اور پڑھو دیکھو فقل کتاب و سنت فخ میری جو بھی بات کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو لو وہ کل لما کتاب و سنت فکل اور میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دو ابن نے عبد البرگ نے جامع بیان العلم اس کو ذکر کیا بعض وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو باتیں اماموں کی ہیں نا یہ علماء کے لیے عوام کے لیے نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اماموں نے امام ایک امام دوسرے امام کو تحے کا میری تقلید کرو میری بات مانو ایک عالم جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اس کو ان کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے آدمی سوچ سکتا ہے اس بات کو کہ وہ تو خود قرآن و سنت سے لے گا جس کے پاس اتنا علم امام مالک رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میری جو بھی باتیں ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں لو یہ عام لوگوں سے کہیں یہ صرف علم والوں سے نہیں کہہ رہے ہیں اور کوئی آدمی کہتا کہ علم والوں سے رہے تو کوئی دلیل اس کی نہیں کیونکہ سب سے کتاب ہے اس کہ میری جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو لو اور جو اس سے ہٹ کے کوئی ہو اس کو مت لو کیوں ایسا اس کی وجہ پہلے بتا رہے ہیں میں ایک بشر ہوں انسان ہوں کوئی بات میری صحیح ہوتی تو کوئی غلط نہیں ہو جاتی ہے تو میری غلط بات تو مت لو قرآن و سنت سے ٹکرائیں تو بات غلط ہے اس کے مطابق ہے تو بات صحیح ہے لہٰذا اس میں سرے سے اشتہاد کا ہم انکار نہیں کرتے لیکن قرآن و سنت سے اگر بات بات تو اس بات کو نہیں لیا جائے گا لیکن امام کا احترام اپنی جگہ باقی رہے گا یہ اہل حدیث کا منہج ہے یہی اہل حدیث کا موقف ہے اگر اس کی بنیاد پر اہل حدیث کو لوگ برا کہتے ہیں تو تب یہ ان کی غلطی ہے اہل حدیث کی. کیوں اس की کہ یہی بات اماموں نے سکھائی ہے اور ہم ہم اسی کے پابند ہیں قرآن و سنت کے تلائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھتا فرمائیں اور قرآن و سنت کے سمجھنے اور صحیح منہج اور صحیح راستے کو اپنانے کی توقع فرمائیں ابو اللہ علیہ و